حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو میں اللہ فاطمۃ کے دفن کے موقع پر ارشاد فرمایا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ ازما اور آپ کی رحلت کے صدمہ جہاں کہاں پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکے بائی سے کام لینا پڑے گا جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لہد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر اقدس میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا انا لاہ و انا اللہ اب یہ امانت پلٹا لی گئی گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی لیکن میرا بے غم میری راتیں بے خواب رہیں گی یہاں تک کہ عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکہ کر لیا آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو نہ ایسا سلام جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدزن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے